ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عن ما کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی دوسرا معبود ہے اللہ اس شرک سے پاک ہے جو وہ کرتے ہیں کیا مشرقین مکہ کا کوئی دوسرا معبود ہے جو پکارے جانے کا مستحق ہے جس سے نفع کی امید لگائی جا سکتی ہے اور جس کی ضرر رسانی سے ڈرا جا سکتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ مشرکوں کے شرک سے پاک ہے نہ اس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کی وحدانیت و عبودیت میں اور یہی وہ مقصود اعظم ہے جس کے اس بات کے لیے آیت 35 سے لے کر 43 تک متعدد النوا دلائل پیش کیے گئے ہیں